ربشراہلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین فیم القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ پارے کا مطالعہ کریں گے قرآن مجید اللہ سبحان و تعالی کا کلام ہے اور اسے باقی تمام کلاموں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح خود رب العزت کو باقی ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے جو لوگ اس کلام کو اہمیت دیتے ہیں اپنی زندگی میں جو اس کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو عزت عطا فرمائے گا احد کے دن جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو دو لوگوں کو ایک قبر میں جمع کر رہے تھے اس موقع پر آپ لوگوں سے پوچھتے تھے جب ان کو دفنانے لگتے کہ ان میں سے کون زیادہ قرآن مجید جانتا ہے تو جب ان میں سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ پہلے اس کو اٹھاتے اور قبر میں ڈالتے اور پھر دوسرے کو گویا آپ لوگوں کو یہ سکھانا چاہ رہے تھے اپنے عملی رویے سے کہ کس طرح اہل القرآن کو دوسروں پر اہمیت ہے فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں بھی قرآن پاک ایسی محبت پیدا کر دے کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے ارشاد باری تعالی ہے اس نے کہا یعنی خزر علیہ السلام نے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے مس سلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا خزر علیہ السلام کو چونکہ خصوصی علم حاصل تھا اور ایک خاص قسم کی طاقت بھی اللہ تعالی نے دی ہوئی تھی تاکہ وہ دنیا کے معاملات میں اللہ کے حکم سے کچھ تصرفات کریں وہ کام کریں جو اور لوگ نہیں کر سکتے یہ اللہ نے ان کو ایک خاص مقام دے رکھا تھا اور ان میں سے بہت سے کام ایسے تھے جو عام ضابطے کے خلاف تھے جو عموماً انسانوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہمیں جو دین ملا ہے شریعت ملی ہے اس کے اعتبار سے بہت سے کام ہمارے لیے درست نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے یا خاص لشکر جن کو اللہ نے کائنات کے مختلف کاموں پر معمور کر رکھا ہے ان کو اس کی اجازت ہے مثلاً اگر ہم کسی کی جان لیں تو یہ قابل مؤخذہ چیز ہے لیکن اگر فرشتہ کسی کی جان آ کر لیتا ہے تو اس پر اس کی پوچھ نہیں کیونکہ وہ اللہ کے اذن سے یہ کام کر رہا ہے تو خضر علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ وہ جس قسم کے کام کرنے والے ہیں وہ مسئل السلام دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے پہلے سے ان کو وارن کر دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے اس لیے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے زیادہ مجھ سے زیادہ نہیں سیکھ سکیں گے تو اس پر انہوں نے عزر ظاہر کیا اور ایکسکیوز کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اب اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا اگر ایسا کروں تو بے شک پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہم پر اور مس علیہ السلام پر رحم فرمائے کاش و صبر کر لیتے تو اپنے ساتھی سے بہت سے عجائب دیکھتے انہیں نئی نئی باتیں انہیں پتہ چلتی لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ان سالتک الط کا انشئی ان بادہ فلاح تو صاحب نی قطب اب کیا ہوتا ہے دونوں ساتھ چلتے ہیں پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک جگہ پر ایک ایک مجلس میں جا کر گھومے لیکن کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا اب دیکھیے ایک اللہ کے پیغمبر ہے اور ایک اللہ کی خاص مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں یہ جو بھی اور دونوں ہی اللہ کے چنے ہوئے ہیں مگر چونکہ ان کا حال ہولیا ایسا نہیں تھا کہ لوگ اس سے پہچان سکیں لہذا انہوں نے ان کی کوئی قدر نہیں کی تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں اور اللہ کے بہت پیارے ہیں تو دنیا میں ہر جگہ آپ کی عزت کی جائے اور آپ کو پریفرنس دی جائے لیکن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کے مقامات کو ان کے تقوی کے اعتبار سے اوپر نیچے کر دے گا بہرحال وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی اس شخص نے اس دیوار کو قائم کر دیا کھڑا کر دیا السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے انہوں نے کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے دیوار بنا دی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن صرف جواب میں کوئی نیکی نہیں کرتا اگر کوئی اس کی قدر نہ بھی کرے تو وہ اپنا فرض ضرور پورا کرتا ہے یہاں پر انہوں نے جب دیکھا کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے تو وہ اس سے بے نیاز ہو کہ انہوں نے وہ دیوار بنائی کہ بستی والوں نے کھانا دیا یا نہیں کچھ پوچھا یا نہیں تو مصعلام نے مشورہ دیا کہ چونکہ آپ نے یہاں ان کا کام کیا تو آپ اجرت مانگ سکتے تھے اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے تو وہ سارے واقعات کی اب توجی کرتے ہیں اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے ایپ کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمین کا کوئی ٹکڑا ظلم سے لے لیتا ہے یعنی قبضہ کر لیتا ہے بلا وجہ تو وہ اس ٹکڑے کے ساتھ ساتویں زمین تک دھنسایا جاتا رہے گا یعنی اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو اتنی سخت سزا ملے گی تو اب انہوں نے کشتی کو داغدار کر دیا بعضو کا تو ایسا ہوتا کہ ہماری گاڑی کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے کہ اس کی شکل تھوڑی خراب ہو جاتی ہے کوئی اور حادثہ پیش آ جاتا ہے کبھی کپڑے جل جاتے ہیں کبھی کچھ ہوتا ہے استری کہیں لگ جاتی ہے تو اس پر انسان پریشان ہو جاتا ہے بد دل ہو جاتا ہے اور سارا دن وہ پریشانی اور غم اپنے دل پہ لیے رکھتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کسی حادثے پہ بد دل ہونے کی بجائے انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لے کہ کوشش کے باوجود اگر ایک نقصان سے نہیں بچ سکا تو اس میں ضرور کوئی مسلحت ہے اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو بھی اللہ کے فیصلے بہترین ہیں اب یہاں پر انہوں نے کشتی کو داغدار کیا تھا بیکار نہیں کیا تھا کس بنا پر داغدار کیا تھا تاکہ بادشاہ جو آگے آ رہا ہے ظالم بادشاہ جو سب کی کشتیاں چین وہ اس کو اس کے اوپر نشان دیکھ کے اور اسے بظاہر بیکار دیکھ کے وہ اس کشتی کو چھینے گا نہیں اور اس طرح ان بچوں کا کاروبار چلتا رہے گا رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں ڈر ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کا رب اس کے بدلے یعنی اس بچے کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور جس سے صلاح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کہاں کہاں کیسے مدد کرتا ہے بعض وقت کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو انسان بہت دکھی ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے لیکن اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ بچہ ہمارے لیے کتنے فائدے کا یہ کتنے نقصان کا ہے یہ ایک غیب کے پردے میں اللہ کی مدد ہوتی ہے لیکن چونکہ ہماری عقل بہت لمیٹڈ ہے ہم بہت آگے تک دیکھ نہیں سکتے اس لیے بار بار اللہ کے فیصلوں پر ہم پریشان ہوتے ہیں یا اس پر ہم برہم ہوتے ہیں اور بعض ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں جو کہ بندے کا کام نہیں اسے ہمیشہ ان سب چیزوں سے ظاہر سے پار ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام یا یہ مشکل یا یہ تکلیف جو میری زندگی میں لایا ہے اس کی کیا حکمت ہے کیونکہ دراصل اللہ بندے کی بازوں کا بھلائی چاہتا ہے اس تکلیف میں جو بندے کو ناپسند ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ جب پیدا کیا گیا تو کافر ہی تھا اس کے ماں باپ اس سے بڑی شفقت کرتے تھے اگر وہ بالغ ہو جاتا تو ان کو سرکشی اور کفر کے اعتبار سے مغلوب کر دیتا پھر اس کے بعد تیسرا قصہ اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اپنے یا دوسرے کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسے غنی کر دیا یعنی اس کا خیال رکھا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا یعنی میں بھی معمور ہوں اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہا ہوں یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے اور یہ علیہ السلام کی بات نہیں ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ جب کوئی بھی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی یا ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے یا بظاہر ہمارے لیے تکلیف دے ہوتی ہے تو ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے تو صبر صدمے کی پہلی چوٹ لگنے پر ہوتا ہے اور اس وقت انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے کہ کوئی منفی بات نہ کرے اپنے دل میں کوئی ناشکری کے جذبات نہ لائے اور اپنے عمل میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو مزید ناراض کرے کیونکہ اللہ تعالی اس مشکل کے ذریعے بھی ہم پر اپنی رحمت ہی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نسل السلام کے اس واقعے سے ہمیں ان تین واقعات کو بیان کر کے ہمیں بہت سی باتیں سمجھائی ہیں پھر اس کے بعد ذلکرن کے بارے میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو اس کی کچھ تفصیل وہ اس النا کام قرن عربی زبان میں سینگ کو کہتے ہیں دو سینگوں والا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سائرس یا خسرو ہے جو ایران کا ایک بہت عادل بادشاہ تھا بہت منصف قسم کو بہت اچھا انسان تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ترقی دی تھی اس کے سر کے اوپر دو سینگ تھے یا وہ دو لٹیں تھیں یا یہ کہ اس کی سلطنت دو طرف کو پھیلی ہوئی تھی جس کی بنا پر اس کا لقب ذل پڑ گیا آپ کہیے کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نیکی کرے یا اچھے کام کرے تو دنیا اسے چھن جائے گی یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ وہ عادل بادشاہ تھا اللہ کو مانتا تھا آخرت کو مانتا تھا اس کے باوجود اللہ نے اس کے لیے دنیا کے اسباب مسخر کر دیے تھے اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ ایران کا بادشاہ تھا تو ایران کے مغرب کی طرف اے جی سی کی جانب اس نے ایک مہم کا آغاز کیا اور وہاں فاتح کی حیثیت سے گیا حتیٰ کہ جب غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا یعنی آگے سمندر آ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا دیکھا جیسے روز ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نیچے جا رہا تھا اگر آپ سی سائٹ پہ جائیں تو وہاں پر لٹرلی یہ لگتا ہے جیسے سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے وہاں اسے قوم ملی ہم نے کہا ذل تو جو قدرت حاصل ہے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 یعنی دنیا میں بھی انسان کے لیے بھلائی ہے جب انسان اچھے کام کرتا ہے پھر اس نے دوسری مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا یعنی مشرق کی طرف اس نے اپنی مہم جاری کی وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا یعنی وہاں کوئی سایہ وغیرہ نہیں تھا کئی عمارتیں بھی نہیں تھیں کچھ بھی نہیں یہ حال تھا ان کا یعنی بالکل ہی قسم کے لوگ اور ذل کے پاس جو کچھ تھا ہم اسے جانتے تھے اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ کس طرح وہ ان وسائل کو استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ بہت عادل تھا تم اتبا پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا غالباً شمال مشرق کی طرف یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی یعنی بالکل اجنبی اور سخت وحشی قسم کے لوگ ان لوگوں نے کہا اپنے اشاروں سے سمجھایا ایز الکر یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے ایک وال بنا دے اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے بس تم محنت سے میری مدد کرو یعنی ہیومن ریسورس چاہیے باقی وسائل میرے پاس ہیں میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ یہ لگتا ہے خاص قسم کی ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس جس کے ذریعے اس نے یہ سارا کام کیا ہتھیٰ کہ جب وہ لوہے کی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگلا ہوا تانبا انڈیلوں بہت بڑے پیمانے پر یہ سب کچھ کیا ہوگا یہ ایسا بند تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کے بھی نہیں آ سکتے تھے اور اس میں لق, نقب لگانا یعنی سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا ذلقر نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے ہاں راہ میں تم ربی اب دیکھیے کہ جب کوئی شخص کوئی قوم دنیا میں ایسے کارنامے کرتی لوہے کا ایسا استعمال جانتی تمام ان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا لیکن اتنا کچھ بنا کے اتنی آجزی کہتے میرے رب کی رحمت ہے اسی کا فضل ہے اسی کے سکھانے سے میں نے یہ کام کیا ہے یعنی ظلم کرنائن ایک بہت زبردست مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالی دین بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دیتا ہے اور دنیا, دنیا میں اتنا زبردست کنٹرول کے اس کے دائیں بائیں اور مختلف علاقوں میں اس کی حکومت اور اتنی زبردست ٹیکنالوجی اور لوہے کی ایسی دیوار کے جسے کوئی توڑ نہ سکے یہ سب کچھ بنانے کے بعد پھر وہ اللہ کے آگے جھکنے والا اور آج اور ان کی ساری کرنے والا پھر کہا کہ مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا یعنی آخرت تو وہ اس کو پیون داک کر دے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے یعنی اس کا آخرت پر ایمان تھا وہ آخرت کیا چیز ہے وہ یوم الحشر کیا ہے اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں کسی کو اپنا ہوش نہ ہوگا اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے ان کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے یعنی میری بات سننے کو تیار نہ تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے وہ کا تو یہ یہاں بہت ڈرنے کی بات ہے کہ انسان کو کم از کم اللہ کی بات سن تو لینی چاہیے کیونکہ جب انسان سنتا ہی نہیں تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہے جو سنے بغیر انکار کر دے وہ ایس کی علامت ہوتی ہے تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے یعنی اگر مجھے بھلا دیا میری طرف رجوع نہیں کیا تو کون ان کے کام آئے گا ہم نے ایسے کافروں کے لیے ضیافت کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے کل ہل نبی اکم بلسرینہ آمالا آپ کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے اللہ دین الاحیات دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ساری کی ساری جد و جہد راستے سے ہٹی رہی جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں وہم ہم یا سب نم سنا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں یعنی ان کے سامنے آخرت نہیں ہے اور نہ آخرت کے لیے کوئی کام کرتے ہیں بلکہ ساری کوششیں ساری صرف دنیا کا میں لگی ہوئی ہے دنیا کمانا بری بات نہیں لیکن آخرت کو بھلا کر کمانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا یعنی ان کے دل میں یہ ایمانی نہیں کہ انہوں نے رب کے حضور کھڑے ہونا جا کر فحبتت تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے فلا نقیم الحم یوم قیمتی وزنا قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے یعنی ان کی بڑی بڑی کوششیں بیکار ہوں گی ایک طرف ذلقرن کی کوشش اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ بھی دنیا کے کام کر رہے تھے اور دوسری طرف یہ لوگ کہ جو اللہ کو بھلا کر دنیا کے کام کرے ان کا ایک طرح سے کمپیرزن بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہوگا جزا احم جہنم یا ان کے جزا یا بدلہ جہنم ہے بیما کا کیونکہ انہوں نے کفر کیا انکار کیا وہ تخدو آیاتی وہ رسولی اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا اندینہ امنو امل السا لحاد اس کے برعکس دوسرے لوگ جو ایمان لائیں اور جو نیک کام کریں کانت لحم جنت الفرد اس ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے خالدین نفیحہ لا انہا حولا اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دلنا چاہے گا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا جنت میں بھی ہمیشہ رہنا ہوگا بور نہیں ہو جائیں گے دنیا میں تو نہیں بور ہوئے ابھی تک تو جنت میں کون بور ہوگا تو یہ بھی جنت کا انڈائریکٹلی مذاق اڑانا ہوتا ہے یہ اس کی ناقدری کرنا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچے ہی نہیں تو یہاں پر فرمایا کہ جن کو فردوس مل جائے گی وہ تو وہاں سے کہیں لمبے بھر کے لیے بھی در ادھر نہیں جانا چاہیں گے اتنا دل لگے گا وہاں ان کا اماما صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے انک بن جائے تو وہ ختم ہو جائے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اتنے سات سمندر ہم اور شامل کر دیں تو رب کی باتیں نہ ختم ہو مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا میری طرح وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو فلیا امل امل صحا اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اسے پھر تیاری کر لینی چاہیے اور تیاری کس چیز کی ہے اچھے کاموں سے اور صرف نیک کام نہیں کافی بلکہ ولا یشرق بھی عبادت ربی ہی احدہ اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے یعنی شرک سے بچے سورت مریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یا صاد رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی علیہ السلام جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے چپ کے پکارا یہ دعاؤں کا اثر تھا اللہ سے راز و نیاز کا اللہ سے سرگوشیوں کا اس نے ارس کیا میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں سر بڑھاپے سے, اٹھا ہے میں کبھی تجھ سے مانگ کر مراد نہیں رہا مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے کہ ان کا کیا بنے گا ان کو کون دیکھے گا اور میری بیوی بی بانج ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یاقوب کی میراس بھی پائے یعنی نبوت کا یہ سلسلہ ہمارے خاندان میں چلتا رہے اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا جواب دیا گیا ایسا کریا ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یاحیہ ہوگا اللہ تعالی نے نام بھی خود ہی رکھ دیا اس طرح دعا سنی ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا بالکل اچھوتا انوکھا نام ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کا وہ نام ہو جو کسی اور کا نہ ہو عرض کیا پرور دگار بھلا میرے یہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوک چکا ہوں جواب ملا ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا اگر تجھے پیدا کیا تو تیرا بیٹا بھی پیدا کر سکتا ہوں اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت نظر آتی ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں اور وہ جب جو چاہے کر سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو دیکھیں کہ ان میں کتنا یقین ہے ان میں کتنی سچائی ہے زکریا علیہ السلام نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے ری ایشورنس چاہتے تھے کہ یقین کی بات فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو تین دن مسلسل لوگوں سے بات نہ کر سکے گا چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو یعنی جو آواز ان کو دیتے تھے یا تعلیم دیتے تھے وہ سارا سلسلہ ختم کر کے تین دن تک خود بھی ذکر کرتے رہے اور ان کو بھی اشارے سے سمجھایا کہ اللہ کا شکر اور ذکر کرو اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ شکر کرے اور زبان سے شکر ذکر کی صورت میں ہوتا ہے یحییٰ اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گیا بہت ڈیٹیلز قرآن کے قصوں میں نہیں ہوتی ایک بیچ میں لمبا عرصہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بڑے ہوئے سمجھدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب براہ راست کہ جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا وہ ان کو سونپا جا رہا ہے یا خبل کتاب بقوا کتاب اللہی کو مضبوطی سے پکڑ لو آ تئینا حکم ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا یعنی قوت فیصلہ قوت اجتہاد دین کی سمجھ اور ڈسیجن پاور یہ یعنی اللہ سبحان و نے ان کو خاص طور پر دوسرے بچوں سے زیادہ بچپن میں ہی سب نعمتیں دے دی تھیں کیونکہ ان سے ایک بڑا کام لینا تھا اور وہ اپنے والد کی دعا کا نتیجہ تھے ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار اور والدین کا حق شناس تھا ایسا نہیں کہ ساری قبتیں قابلیتیں اور سارے ٹیلنٹس پا کر پھر وہ والدین کے لیے سرکش ہوتا یا کسی تکبر و غرور کا شکار ہوتا نہیں نرم دلی بھی پاکیزگی بھی پرہیزگاری بھی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں وہ جب بار نہ تھا نہ نا فرمان سلام اس پر جس روز وہ پیدا ہوا جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا وز کرفل کتاب مریم اور اس کتاب میں مریم کا حال بیان کیجیے جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی حیکل میں پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی خاتون وہاں جا کر عبادت نہیں کرتی تھی تو انہیں ایک الگ حصہ دے دیا گیا اور اس میں وہ دن رات رہتی اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا غالت انی اعود بر رحمان کا تقیا مریم یکایک یق بول اٹھی اگر تو کوئی خدا طرس آدمی ہے تو میں تجھ سے رہمان کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم یہاں کیسے آ تم کون ہو اس نے کہا میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں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 زبردست قوت خطابت عطا کی اور بہترین طریقے سے ان کو لوگوں کے سامنے موجات دکھانے کا موقع دیا کہ جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ کس طرح پرندہ بنا کے اسے پھونک مارتے وہ اڑنے لگتا اور لوگوں کو مختلف باتیں بتاتے یہ اتنی کھلی نشانیاں تھیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا بنی اسرائیل کے پاس لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کی حتیا کہ وقت کے کان بھر دی ان کے خلاف اور ان کو سولی چڑھانے کے سازشیں کرنے لگے جس میں بہرحال کامیاب نہ ہوئے پھر کیا ہوتا ہے مریم کو اس بچے عیسیٰ علیہ السلام کا, کا حامل رہ گیا اور وہ اس کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے ایک درخت کے نیچے پہنچا دیا کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام نشان نہ رہتا جسمانی تکلیف کے علاوہ وہ اس پریشانی میں تھی کہ اب اس بچے کو لے کر جاؤں گی کہاں خاص طور آپ دیکھیں کہ ایک وہ خاتون جو دن رات عبادت خانے میں رہ رہی ہیں وہ جب ایک بچہ لیے ہوئے قوم کے پاس جائے گی تو لوگ اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کریں گے تو اس وقت وہ سخت پریشانی کے عالم میں تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا اللہ نے فرشتہ بھیجا فرشتہ نے پائتی سے کو پکار کر کہا غم نہ کر فکر نہ کر تیرے رنگ نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے یعنی اس کا پانی پیو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایسی کسی گھبراہٹ یا غم کے عالم میں ہوتا ہے تو پانی پینا اور اللہ سبحان و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں کیونکہ پریشانی کے وقت صرف پریشان ہوتے رہنے سے پریشانی حل نہیں ہوا کرتی اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس کے پاس کوئی انسان نہیں اس مشکل وقت میں تو اللہ نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا فرشتہ بھیج کر ان کی دلجوئی کی اور وہ ان کو بتا رہا سکھا رہا ہے کہ تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا تیرے اوپر تورا تازہ کھجورے ٹپک پڑیں گی اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کر سکتے تھے کہ پلیٹ میں ڈال کے بھیج دیتے لیکن کہا کہ نہیں تم خود گراؤ اپنے اوپر بس تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی بنی اسرائیل میں ویسے بھی چپ کا روزہ ہوتا تھا کہ سارا دن بولنا نہیں کسی سے ہمارے ہاں تو صرف کھانے پینے سے پرہیز ہے لیکن ان کے یہاں یہ بھی ایک مزید ایکسٹرا پابندی تھی اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنے قوم میں آئی لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تم نے بڑا پاک کر ڈالا یہ تم نے کیا کیا اے ہارون کی بہن خطاب کو ایک انداز ہے یعنی ان کا نام نہیں لیا بلکہ ایسے انسان کے نام سے ان کو منصوب کیا کہ تم کس خاندان کی بچی ہو سوچو تم نے کیا کیا نہ تیرا باپ کوئی آدمی تھا نہ تیری ماہی کوئی تھی والدہ ان کی تو اتنی نیک خاتون تھی جنہوں نے نظر مانی تھی کہ میں اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں دوں گی تو تم ان کی اولاد ہو یہ کیا ہوا مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا منہ سے کچھ نہیں بولی لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے یہ کیا کرے گا عبد اللہ بچہ بول اٹھا بولا میں اللہ کا بندہ ہوں آتا نی کے و جا نے اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ما کن اور با برکت کیا جہاں بھی میں رہوں جہاں بھی جاؤں برکتیں برکتیں زکاتی ماں دم تو حیا اور نماز اور زکات کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنا یہاں پر آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی جب یہی کا ذکر تو وہاں بھی یہی ہے یہاں بھی تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں میں سے والدین کا حق سب سے بڑا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام جو پنگوڑے میں بول رہے ہیں تو والدہ پر احسان کا ذکر کر رہے ہیں والد کا نہیں کیونکہ ان کے والد تو تھے نہیں وہ تو اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے تھے اور مجھ کو جب بار اور شقی یعنی بدبخت نہیں بنایا سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں تو یحییٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کے ساتھ ہی بہت برکت نازل کی اور یہ حقیقت ہے کہ بعض بچے اپنے خاندانوں کے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوتے ہیں اور خصوصا جب وہ اپنے والدین کی دعائیں ہوں اور اسی لیے بچوں کی تربیت جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں شروع ہوتی وہ پیدا سے پہلے شروع ہو جاتی اور انسان پہلے پلان کرتا ہے کہ بچے کو کیا تعلیم دی جائے گی کس طرح اس کی تربیت کی جائے گی اور پھر صرف اپنی کوششیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی جاتی ہیں ذکری علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب حبلی مل گن کا گریا تم کوئی اللہ مجھے اپنے پاس پاکیزہ اولاد اتا کر صرف اولاد نہیں مانگی پاکیزہ اولاد مانگی اسی طرح باقی والدین کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت سے فکر کریں کیونکہ بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ان پر مختلف لوگوں کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں خاندان کے اندر بھی خاندان سے باہر بھی پھر تعلیم میں بھی پھر اور دنیا بھر کا ایکسپوجر تو پھر والدین کی اپنی کوششوں کا حصہ بہت کم رہ جاتا ہے تو جتنا ارلی اسٹارٹ کرے انسان اتنا ہی بہتر ہے فرمایا عیسی ابن مریم یہ ہے عیسی ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ذات ہے وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا نب بھی ہے اور تمہارا نب بھی بس تم اس کی بندگی کرو یہی سیدھی راہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں میری عبادت کرو یا میں تمہارا خدا ہوں ہرگز نہیں مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی یعنی آج جن کان اور آنکھوں پہ پر پر پردہ پڑا ہو وہ ہٹ جائے گا مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پشتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے یعنی سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے